تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف پھیرا کہ ماں کی ان کے ٹینڈ ہو اور غم نہ کھائے اور جان لے کے اللہ کا ودا سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہ وہ جانتی